یہ درود شفاعت دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے یہ درود شفاعت مکتبت المدینہ کی متبوعہ کتاب مدنی پنچ سورہ میں موجود ہے اور ایک بکلیٹ لیٹ جی بی سائز کے رسالے فیضان درود سلام اس میں بھی موجود ہے الحمدللہ سفر المظفر کی چھبیس تاریخ ہو گئی اور اگلا مہینہ ماہ ربیع الال ہے سرحان اللہ وہ مہینہ جس میں حبیب کی صلی اللہ علیہ و کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی جی سو گری چمکا کا کاچا اس دل لو تو اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اچھی اچھی نیتوں ان کے ساتھ جھنڈے لہرا لہرا کر لائٹیں لگا لگا کر خوشیاں منا منا کر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیونکہ ہمارے اکالی سلا تو سلام کی آمد کی خوشی تو سب نے منائی جی ہاں سوائے بلیس کے شیطان کے علاوہ سب نے آمد مصطفیٰ پر خوشی منائی مفتی احمد یارخان عئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں شیطان کے علاوہ سب نے خوشیاں منائی ربی الاول کی چہل پہل ایسی ہوتی ہے اس ماہ میں اللہ تعالہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہم پر احسان فرمایا ہمارے اکالی سلاد وہ سلام کی ولادت با سعادت یہ تمام نعمت کی اصل ہے کیونکہ <سلام> وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے علی الحبیب وسلم اللہ تعالی اللہ علی میں اڈوان کیا عقیدہ کیا تھا سننے سائی اس نمبر پانچ ہزار چار سو چھبیس فائیو فور ٹو سکس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ حلقہ لگائے بیٹھے تھے دریا فرمایا کیوں بیٹھے ہو عرض کی ہم اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین بتایا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم کیا تم اس وجہ سے بیٹھے ہو صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی واسطے بیٹھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دین دیا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ تمہیں جھوٹا سمجھائے بلکہ اس لیے کہ جبریل امی علیہ سلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالی تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے سبحان اللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی اعلی نعمت ہے اعلی نعمت ہیں اور سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت جبھی جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں رب آلہ کی نعمت پہ آلہ دق تارا کی نت پیلا کو سلام آقا کی آمد مرحباس کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کری کی آمد مرحبا مرحبا سول مرحبا بیٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور یہ اللہ کا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ تعالی نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا چنانچہ پاراچار آج نمبر ایک سو چونسٹھ میں ارشاد ہوتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكم ويعتانوا من قبل لفي ضلال مبين ترجمہ کنز المان بے شک اللہ کا احسان مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں عظیم رسول عطا فرمایا وہ عظیم رسول کس ماہ میں ماہ ربی الاول میں جو آنے والا ہے وہ عظیم رسول عطا فرمایا جو ولادت مبارکہ سے وصال مبارک تک ہم گناہ کو یاد کرتا رہا وہ عظیم رسول ماہ نور میں ماہ ربی الاول میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا جو اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہے بلکہ ہمارا تو وجود ہی آقا کے صدقے میں کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جب ولادت مبارکہ کا وقت آیا تو آقا نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا شب معراج اللہ کی بار میں ہمیں یاد فرمایا وصال مبارک فرمایا تو قبر انور میں اتارتے وقت بھی آقا نے امت کی بخشش کی دعائیں کی آرام دہ راتوں میں سارا جہاں آرام کرتا ہے اور ہمارے اکالی سلاط و سلام اپنا مبارک بستر چھوڑ کر ہم گناہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں خصوصی دعائیں عمومی دعائیں قیامت کی سخت گرمی اور شدید پیاس کے وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں چھکائیں گے امت کی بخش کی دعا فرمائیں گے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے پل سراستے سلامتی سے گزاریں گے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکالیں گے اپنے امتیوں کے دراجات ملند فرمائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گنا دھوئیں گے ہمیں دنیا میں قرآن ملا ایمان ملا خدا کا عرفان ملا جو ملا محبوب کے صدقے میں ملا تو اسی محبوب کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے اس محبوب کی آمد پر انشاءاللہ اللہ ہم خوب خوشیاں منائیں گے صدقہ و خیرات کر کے شکرانے کے نوافل پڑھ کر درود و سلام پڑھ کر نئے نئے کپڑے سلوا کر مبارکباد دے کر خوب آقا کی ناطیں پڑھ کر اکالی سلا و سلام کے فضائل بیان کر کے سن کے مدنی چینل دیکھ دیکھ کر جھنڈے لہرا لہرا کر لائٹیں لگا لگا کر روحل امین گاڑا کابے کی چت پہ جنڈا روحل امینے گاڑا چھت پہ جنڈا تارے چڑا فریرا سبڑے شبے بلا جار شڑا فریرا سبڑے شبے بلاج اب اسے ہے ہمارے اکالی علیہ تو اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا لولا کا لمح خلق الفلاق اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے تو ساری نعمتیں ان کے دم قدم سے ہیں ساری دنیا براتی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولا ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے خوب ہم دوم دھام سے انشاءاللہ اللہ جشن ولادت منائیں گے پیارے آکا علی سلط وسلم کی تشریف آوری پر انشاءاللہ اللہ اچھے اچھے کام کریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جشن ولادت کو اچھے اچھی کے ساتھ منانے کی توفیق خطاب فرمائے اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں مدنی چینل بارہویں کا جب مہینہ آتا ہے ماہی میلاد آتا ہے تو اس میں تو ایسے ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ مرحبا سبحان اللہ میرے عل سنت کا مدنی مذاکرہ یہ اسی ہفتے سے شروع ہو جائے گا چاند رات سے اگر چاند رات ہوئی تو اور پھر یہ بارہویں شب تک تیرہویں شب تک چلتا رہے گا سبحان اللہ اور بھی بہت سارے رنگ برنگے سلسلے ہوں گے عظمت مصطفیٰ دل میں پیدا کرنے والے سلسلے ہوں گے عشق رسول کو بڑھانے والے سلسلے ہوں گے ان شاء اللہ عشق رسول کی ترقی کا باعث بننے والے سلسلے ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں اور صبح بہارا رسالہ امیر علیہ سنت نے جو مرتب فرمایا ہے وہ پڑھیں تو پتا چلے کہ جشن ولادت منایا کیسے جاتا ہے کس نے کیسے منایا اور جو جشن ولادت منانے کی نیتیں وہ بھی امیر علیہ سنت نے اس رسالے میں لکھی ہیں اور مرحبہ کے جو نعرے جو مدنی ماحول میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے اس رسالے کو لیجئے اس کو پڑھیے اور اس کو بانٹی دکان دکان دکان بانٹیں اور بانٹ کر بارہویں شریف سے پہلے ماہر ربی نور شروع ہونے سے پہلے ماہ نور شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو پہنچائے مبارکباد دیں کہ عظیم مہینہ آ رہا ہے دکان دکان بانٹیں گھر گھر پہنچائیں تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر تقسیم کریں اپنے آفس میں تقسیم کریں اپنے اسکول میں تقسیم کریں اپنے کالج میں تقسیم کریں رشتہ داروں میں تقسیم کریں جمعے کے بعد مسجدوں میں تقسیم کریں ہفتہ وار اجتماعات میں تقسیم کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے سارے جھوم جھوم کر آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں گے نثار تیری چہل پہل پر, پر ہزار عیدیں ربی ابلیس کے جہاں میں سبھی, سبھی تو خوشیاں, خوشیاں, خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے بھی خوشیاں منانے کی عطا فرمائے شریعت کے مطابق شریعت کے خلاف ورزی نہیں وہ لائٹ ٹنڈے والی لائٹ کے ذریعے نہیں گانے گا کر نہیں اس تخمی اللہ بعض جاہل جو ہیں وہ گانے گا کر ایسا ہیں کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شراب اللہ میں نصیب فرمائے آمین, امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم